بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله أينما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام معذرسہ سامعین محترم بزرگوں حضیز دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و نے بے شمار معجزات دیے اور معجزات اس لیے دیے تاکہ ان معجزات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سچائی لوگوں کو معلوم لوگ ان معجزات کو لے کر ان معجزات پر غور کر کے سمجھ میں حقیقت میں یہ اللہ کے رسول ہیں ان میں سے بعض معجزات ایسے ہیں جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں ہر معجزہ اپنی جگہ بہت اہم ہے لیکن بعض معجزات جیسے ہیں جو اپنے اپنی خود اہمیت رکھتے ہیں اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے بیان کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے پانی نکل آیا مورتی نے آپ سے گفتگو کی یہ ساری معجزات اپنی جگہ ہیں لیکن بعض معجزات ایسے ہیں کہ جس کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا یہ کہہ سک کہ یہ میری خصوصیات میں سے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے آدھا دی اور کسی کو آتا نہیں کی آپ صلاح نے فرمایا ہے فرقی تو فنسن لمبی یہ مجھے اللہ نے پانچ چیزیں ایسی دی ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی یعنی ظاہر ہے کہ کسی انسان کو نہیں دی نہ کسی نبی کو دی نہ کسی رتول کو دی اس میں سے سب سے پہلی چیز ابھی کس طرح سے فرمایا فرتی تو جواب فرتی تو جواب یعنی مجھے اللہ نے جو ہے ایک جامع الکلمات یعنی مکمل بات کا سلیقہ دیا ہے کیا مطلب مکمل بات کا سلیقہ دیا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے وہ بہت مختصر ہوتی تھی لیکن سارے دین کا نچوڑ اور خلاصہ اس میں آ جاتا اس لیے کسی بھی حدیث کو آپ لے لیں آپغور کریں تو سارے جیت کا خلاصہ اس پر نکل آئے گا یہ آسان نہیں ہے الفاظ تھوڑے ہوں اور اس کے اندر معانی اتنے ہوں کہ اس کی شرح میں اور اس کی تفصیل میں جو ہے آپ کتابوں پہ کتابیں دیجیے لیکن اس کے معنی مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتے اسے کہتے ہیں سمندر کو گوزے میں بند کر لینا یہ لڑکی قریب وسلم کی بہت اہم خصوصیت ہے اسی لیے ہمارے علماء کرام اللہ تعالی جو ہے ان کو ہمارے درمیان باقی رکھے اور جو اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ان کے درجات بدل فرمائے وہ ہمیشہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور پھر اپنی ساری جو ہے گفتگو اسی حدیث کی چائے میں پوری کر دیتے ہیں آپ کبھی کبھی کیا کوئی حدیث سنی ہوگی پھر کبھی کوئی حدیث سنی ہوگی یہ ساری احادیث ہوتی ہیں بڑی مختصر لیکن اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث مختصر سے مختصر ہو لیکن سارے دین کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے انہیں جواب کریم نے انہیں مکمل باتوں میں یہ حدیث بات بھی ہے جس کا ذکر میں نے جس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کی آپ ص اللہ علیہ نے تین جملے فرمائے سے پھر دوسرا جملہ یا دوسرا سینٹنس وہ اطبیہ سید اللہ چلتا تب ہوگا تیسرا وہ غالبہ سب کو پہلے جملے میں آپ نے کیا پڑھوایا اے نماز کہ دیکھو اللہ کا تقواہ کیا کرو یا ہم الفاظ میں کہہ اللہ سے ڈرو اے نوازل جہاں تم رہو اللہ کا تقوا کیا کرو اور اللہ سے زیادہ. کیا مطلب اللہ نے کیا تو اور یہ تقوی تو ایسا ہے کہ قرآن میں بے خوبصورت جگہ ہے اور جو ہے کسی جگہوں پر آیا ہے تقوع طلب کہ میرے خیال میں وہ بچہ بھی کہ جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا حص کرنا شروع کیا ہے اس کو بھی کوئی نہ کوئی آئے تقوی کی یاد تو تقوے کا لفظ آپ نے بے شمار جگہ ہے اور تقوے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم کو دیا ہے اللہ تحانہ تعالیٰ فرما فرما دیں قبلی کو ویا کو عالفہ کہ دیکھو میں نے وسیعت کی ہے میں نے وسیعت کی ہے ان لوگوں کو کہ جو تم سے پہلے قومیں تھی کھاؤ یہود ہو دسہرہ ہو مجود ہو جتنی بھی قومیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کو بھی میں نے وصیت کی ہے اور تم کو بھی وصیت کروانا اللہ کا تقواہ کیا کرو اور اللہ سے اور یہ ایسا حکومت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے اللہ سب خان اللہ تعالیٰ نے حقوق کروایا یا اید نبی یا اے نبی اللہ سے اللہ کا سب کیا کروں سوچیے کتنی اہمیت ہے کیا اللہ خان روی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بچے نہیں کیا روی قریط صلی اللہ علیہ وسلم میں تکوا نہیں تھا لیکن آپ کو مخاطب کر کے اور افراد کا سیدھا لا کر اس کی اہمیت بتانا ہے بھی اہمیت ہے ہم مختصر کے تھکوا ہمارے عالمان اتنی بڑی نقل کی ہے آپ مختصر یہ روپیے ملیے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ہر وقت وہ مد نظر اللہ کے احکامات جو ہیں وہ حق وقت مد نظر رہے اللہ کے احکامات کیا ہیں اللہ کے احکامات دو چیزوں میں وہ دو چیزوں پر مشکل نہیں مأمورات مخمورات کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے اللہ نے اس کو ہم بد اس کو ہم اپنی میں نافذ کریں اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچائیں اس سے اس کریں یہ ہے سب جتنا آپ معمولات پر عمل کریں گے اللہ کے بچائے ہوئے احکامات اور جو چیزوں کا اللہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے اپنی زندگی میں نافذ کریں گے اور جن چیزوں سے اللہ قبل و تعالہ نے روکا ہے اور پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے بچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے بچیں گے تو اس کا نام ہے نام ہے اب جو جتنا کرے گا اور جتنا بچے گا اس کا تقوا اسی مقام کا ہوگا کوئی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے پیک ہی درجے کی مستقیم تکوے میں بھی اپنے بہت سے مقامات ہیں اور وہ مقامات اس طرح ہیں اسی طرح آپ جتنا معمورات پر عمل کریں گے آپ کا تقوہ اتنا ہی بڑھتا جائے اور جتنا جو ہے ابنیا سے بچیں گے جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچیں گے اتنا ہی آپ نے تھکوا بکا جائے اور معمورات سے بچا یعنی اللہ کے آپ کے تو زندگی میں نافذ کرنے کا حکم ہے لیکن لڑکی ہے جہاں کہیں بھی رہو جہاں کہیں بھی کیا مطلب ہے جہاں کہیں پہ رہو خاص تم لوگوں کے درمیان رہو یا درمیان یہ لوگوں کے درمیان رہو آپ جو ہے اپنے اپنے میں ہیں اپنے وطن میں ہیں اپنی قوم میں ہیں اپنے جاننے والے لوگوں میں ہیں تب تو آپ کا خیال رہتا ہے کہ یہ سب گزانہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے سال ہی پڑے ایسا نہ ہو نماز چھوڑ جائے یا جا نماز نہ پڑھو تو لوگ جو ہے تانا دیں گے لیکن اس سفر میں ہے یا ایسی جگہ پر ہے کہیں کوئی جانتا ہی نہیں اس وقت جو ہے اس وقت آپ کو اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے جو ہے ان چیزوں سے بچنا ہے یہ اصل تھا ہے یہ اسی لیے نبی کی عینا سوچتا جہاں کہیں تم رہو لوگوں کے درمیان رہو یا تنہائی رہو اور جو ہے افضل تکوا وہ ہے کہ جو انسان تنہائی میں اختیار کرتا ہے یعنی جبھی اس کا اور اس کے بغا کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور پھر وہ ہر چیز پر تاغر ہے ہر چیز پر تاغر ہے آرام سے تھکا ہوا ہے سفر سے آیا ہے تھکا ہوا ہے اور رات میں لیٹ بھی ہو گیا اب جو ہے تھکا ہوا ہے سفر میں ہے اور ہوٹل پہ ٹھہرا ہے آزاد ہو گئی اب اللہ کا فکری بنا ہے وضو کرو کروا سکتی اب جو ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں نہ کوئی جانتا ہے اگر وہ نہیں گیا تو کوئی ایک ہی رس میں پہنچے گا اس حالت میں کوئی آپ کو جانتا نہیں آپ اٹھیں وضو کریں اور مسجد کو تلاش کر کے مسجد میں جائے یہ ہے تب یہ ہے تکو اور اسی طرح آپ تنہائی میں ہیں اور ہر چیز پر قادر ہے جو ہے اور ٹی وی کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ کہتے ہیں پہلے کہ میرا اللہ لذا کوئی ہی دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے اور پھر آپ ریموٹ کو چھوڑ دیں یہ ہے اس سے تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کے دل میں میرے علاوہ کسی کا گھر رہے میری علاوہ کسی کی محبت نہیں ہے لیکن اگر لوگوں کے درمیان آپ یہ نہیں کر رہے ہیں اور دسائی میں جو چاہا کیا تو اس سے زیادہ خطرے کی چیز ہوئی اور یہ ایک طرح کا شک ہے ایک طرح کا شرک کیوں یہ ایک طرح کا شک ہے, ہے کہ آپ جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو ٹی وی پر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے ہیں جس سے جو ہے اللہ نہ لیکن اگر تنہائی میں ہو آپ اپنے جو ہے بیڈ روم میں ہیں یا تنہائی میں آپ اپنے موبائل پر یا ٹی وی پر ایسی چیزیں دیکھیں ایسی چیزیں ایسی چیزیں سنیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو تو مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے نہیں کر رہا ہوں یا پھر میرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے نہیں دیکھ رہا یا تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ لب نہیں دیکھ رہا ہے یا پھر جو ہے جو وہاں پڑ وہ رہا تھا. تھا وہ اللہ کا ررد نہیں کر رہا نمازیں جو پڑھا رہا تھا وہ اللہ کا ررت نہیں پڑھا رہا اللہ جب اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہا تھا اور اللہ کے ڈر سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو ظاہر کوئی مند. جب لوگوں کے در سے جو ہے آپ نماز پڑھ رہے لوگوں کے در سے اور لوگوں کے خیال سے آپ گناہوں سے رک رہے تو پھر وہ ایمان ایمان نہیں ہے وہ خوش ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریف کرا رہے ہیں. لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریف کرا رہے اس لیے اصل ایمان تنہائی کا اصل ایمان تنہائی کا ایمان اور اسی لیے نبی کریم صلی تنہائی میں کئی ماہ تک رکھا گیا آپ صلی اللہ سے ملے یہ فلا کہ میرے اندر محبت ڈال دی گئی تھی وہ ملنے سے پہلے تنہا لے تاکہ تنہا رہ کر تنہائی میں اللہ برانو مطالعہ کی دل میں جگہ اور اگر کوئی نہیں کرتا لوگوں کے درمیان تو سب کچھ کرنے سب کے درمیان بڑا دیندار لوگوں کے درمیان بڑا دیندار اور جب تنہائی میں اپنے بیڈ روم میں ہے یا اپنے جو ہے ڈرائنگ روم میں ہے ہاتھ میں موبائل ہے جو چاہا سن رہا ہے جو چاہا دیکھ رہا ہے اور اگر جو ہے ٹی وی کھول کر جو چاہا دیکھ رہا ہے جو چاہا سن رہا ہے تو حقیقت میں اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے سنیے حدیث سپا جس کو حضرت صوبہ ندی اللہ تعالا نگل کر دیں فرمانے ہیں کہ انتی انسمتی یا متیناتی جیوالی بہا ہسن بری میرے امت کے جو ہے بہت سے لوگ میری امت کے بہت سے لوگ یعنی آپ یعنی میرے امت کے ایک امت کا ایک گروہ یعنی میری امت کا ایک گروہ قیامت کے میدان میں اللہ اما و چار کے یہاں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے کتنی نیکیاں اب ساری دیب اس علاقے کو کہتے ہیں مکے ہے پہاڑی پہاڑی کہتے ہیں کئی سو تک میٹر ہوا کہتے ہیں سارے پہاڑوں کے وزن کے برابر نے کیا کر اللہ کے سامنے آئیں گے سوچی کسی کتنی اس میں نماز بھی ہوگی اس میں تحجد بھی ہوگی اس میں روزے بھی ہوگی اس میں حج بھی ہوگی آپ کرتے ہیں بہ باب اور یعنی بالکل صاف ستھری ہوں گی بالکل صاف ستھری ہوں گی اور بالکل نکھری ہوئی گی یا جانو اللہ تازہ سوان لیکن اللہ بخانو تازہ نیکیوں کو رات کی طرح اڑا دیں گے اللہ نے نیکیوں کو رات کی طرح اڑا دیں گے اس سے اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اب یہ تو بڑے سبرے کی بات ہوئی نا. تو صحابہ اللہ کیا رسول اللہ ہمیں بتائیے صرف ہمغنا اور جیسی ہمغنا ہمیں بتائیے کون لوگ ہیں جو اتنے بد نصیب کے ساری زندگی کرنے کے بعد وہ بالکل جو ہے رات کی طرح اڑا دی جائے گی جس طرح کاپلوں کے احمد اڑا دیے جاتے ہیں کاپلوں کے احمد کے بارے میں بھی بھی ہے جتنی لاکھ میں کیا کرے لاکھ کرے لاکھ, کرے لاکھ احسان کرے لاکھ جو ہے تو تو نیک تو خرچ کرے لیکن اللہ تحن قیامت کی رات کی طرف فائدہ نہیں ہوگا تو تو فرمائے تو یہ تمہیں, تمہیں یعنی امت ہی امت ہی ہوں گے وہ بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے اسی طرح تم پڑھتے ہو اور اسی طرح روزہ رکھیں گے تم کرتے ہو اور اسی طرح تحجد پڑھیں گے اس طرح تم تحجد پڑھتے ہو لاطم نہ خوب گنا کرائی میں خوب گناہ تنہائی گنا تنہائی ہمارے جو ہے بلکہ ہمارے اسلام نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ انجام میں بند یا کمر پر موت یا جسے کہتے ہیں نا کہ سوریہ خاتمہ ہوتا ہے اس کا سبق تنہائی کے گنا تنہائی کے گنا اس لیے گناہ سے بچیے خاص طور پر تنہائی کی کہ جس میں اللہ کا کوئی نہ جانتا ہو ایسا کوئی گناہ نہیں کہ جس کو صرف آپ جانتے ہو اور اللہ جان اور اگر اس طرح کی گناہ ہو گئے ہیں تو تنہائی میں رو کے اللہ سکھانا اور تعالیٰ سے مفی مانگو تنہائی میں ان گناہوں کی وجہ سے آدمی کافی بہت برا اور بہت اسی طرح تنہائی کی نیکیا سب سے بڑا سبب بنتی ہے پست عام طور پر بعد کی زبان سے جو قلبہ تقیبہ زور زور سے جاری ساری ہو جاتا ہے ان کے پاس ایسی نیکیاں ہوتی ہے کہ جو اللہ کے اعلیٰ اللہ کے اپنے ساتھ ضرور کچھ ایسے اعمال رکھی کہ جو صرف آپ کا اللہ ہے آپ اور آپ کا ضرور ایسے آباد میں رکھیے کہ جن کو آپ کے اللہ کے علاوہ اسی کو نبی علی فرمایا ساری زندگی ہوگی یعنی ساری زندگی تو اچھی گزارو جہاں سے ہو اس کے بعد ندیسل فرماتے ہیں وہ ارتھ بشر بچت انسان بچا ہے اور انسان جو ہے فتح ہے فرمایا تم کو تخمے کے لیے کہا ہے کہ اللہ کے احکامات پر تم عمل کرتے رہنا اور سے بچتے رہنا تو اس سلسلے میں تم سے کوتاحی ہوگی لیکن الحسن کہتے ہی تم سے کوتاحی ہو کوئی کر دیا سب سے بہترین اور جس میں کی اس کے سب سے جو ہے بھی بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سنگیت آپ کرواتے ہیں اللہ انتظار کرتا ہوں میں حدیم کہتے ہیں وہ دھار بارش کی جو روٹی ہو اس کا دھار بارش ہو رہی ہے وہ ایسی دو آنکھیں جو دھار آنکھوں سے روئے سے دل کہ جو دل کو سیرات ہے عجیب بات ہے آپوں کے آسو باہر نکلتے ہیں لیکن دل بہت سیرات آپ کو کس کوئی غم ہو آپ بول دل ہلکا پڑ جائے گا اور جب اللہ کی ناراضی غم ہو جب اللہ کی ناراضی غم ہو تو سوچیے وہ آنسو جو ہے اس برقی وہ آسو جو ہے اس کو دھلے گی وہ آنسو اس تاریخ کو دھلے گی تو اسی لیے کمایا کہ وہ آنکھیں دے کہ جو اتنی روئے اتنی روئے وہ ایسی روئے کہ جس طرح موسر بارش ہوتی ہے وہ دل کو سیراب کرے آسو دل کو سیراب کرے آنکھوں دیکھیے ہمارے دل میں اللہ نے ایمان کا چیراغ کر ایمان کا اور اس ایمان کی چراغی کی وجہ سے ہمارا سمجھ میں آتا ہے کہ مورتی پوجا نہیں کرنی چاہیے اور جو ہے اللہ کی کوئی اس طرح کی نصارہ کہتے ہیں کہ جو ہے جو ہے اللہ کے اللہ کے کی اولاد یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے یہ جب بھی کیا غلط معلوم ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہمیں پراٹھ معلوم ہوتی ہیں یا مورتی کی پوجا کرنے کے لیے ہم کسی سورت میں تیار نہیں ہو سکتے اس میں کوئی ہماری خوبی نہیں اس میں کوئی ہماری خوبی نہیں ہے وہ نور ہے جو اللہ نے ہم کو بے مانگے ادا کیا وہ نور ہے جو اللہ نے ہم کو بے مانگے محرض اپنے پدل سے ادا کیا ہے ورنہ ہمارے اللہ کی کوئی ستاری نہیں ہمارے اللہ کی در نہیں تھی لیکن محض اپنے فضل سے ہم کو چرا ہے تو اس چاغ کی روشنی میں ہمارا دماغ سوچ رہا ہے اور ہمارا دماغ حرکت کر رہا ہے چراغ جب بجھ جاتا ہے نا تو پھر آدمی جو ہے, جو ہے اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو کہتا ہے کہتے ہیں کہ واقعی ایمان بطال اس دل میں ایمان ہے بھی نہیں ایسی باتیں کرتا ہے وہ چاہے بجھتا ہے اور جب تک چلتا رہتا ہے نا تو آدمی کا دماغ ایمان کی اور ایمانی یا اور پھر جس کا چراغ جتنا ابھی اور جتنا روشن جو ہے اتنا ہی اس کا آکرت پر ایمان جو ہے جتنا ایمان روشنی زیادہ ہوگی آکرت پر ایمان اتنا ہی زیادہ ہوگا قرآن کریم میں اللہ خان وطالعہ فرماتے ہیں او من کال میتن جعلنا جہانا یہ سب ساری سارے ہوتا ہے پھر ہم نے ان سے کسی کو زندہ کیا اور پھر اس کو بین الناس وہ نور لے کے لوگوں کے درمیان چلتا ہے کمب مسلسل تو وہ مومن جس کے دل میں نور ہے وہ اس طرح ہرکیت نہیں ہو سکتا کہ جو تاریخیوں میں ہے. لے جو ہے آپ کے چراغ جل رہا ہے اور اس کی چاروں طرف شیشہ لگا ہوا رہا ہے جب اس چاروں شیشوں چار شیشو پر سیاہی آ جائے تو وہ اس چراغ سے اچھی طرح نکل تو گناہ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ جو ہے دل پر دھبے رہتے ہیں توبہ کے لیے توبہ نہیں کیا تو وہ دھبا ایک سے دو ہوا دو سے تین ہوا تین سے چار ہوا اور جب اگر کوئی چراغ جل رہا ہے اس کے چاروں طرف کالا کیچا لگا دیجیے اپنے بلڈ کالا کاغذ لگا دیئے تو اس پہ کچھ نظر آئے ایمان کی اس چراغ میں اگر جو ہے گنا کرتے رہے گنا کرتے رہے گنا کرتے رہے اور توبہ کی کوشش نہیں ہوئی تو چراغ جو ہے وہی ہوتی چلی جائے گی ہوتی چلی جائے گی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیائی بڑھتے بڑھتے اس چھوجا دیجیے اس چراغ کو بجا دیتی ہے کہ اللہ بل را نہ اللہ کی وجہ سے اللہ دلوں پر جو ہے جو ہے جنگ لگا دیتی دلوں پہ رین لگا دیتے ہیں بر لگا دیتے ہیں وہ یہ سیائی ختم کیسے ہوگی توبہ توبہ اور توبہ جتنی چاہے آپ کریں اللہ خوش ہوتبہ گنا کریں اور سو مرتبہ توبہ کرے لیکن سچے دل سے کرے اللہ کرے اللہ کرے گا ایک پاک میں آتا ہے کہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے فرض کیا ہے رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے آپ نے فرمایا کہ وہ لکھ کر کے لکھ دیا گیا تمہارے نام میں آنا پھر رسل اللہ مجھے نجامت ہوئی میں نے توبہ بھی تو آپ نے فرمایا فرمایا بٹا دیا وہ لکھ دیا گیا تھا اس کو دیا تھوڑی دیر کے بعد لگے اللہ جو ہے پھر مجھ سے گناہ آپ نے فرمایا وہ اللہ مجھے ہوئی میں توبہ کر تو آپ نے فرمایا بٹھا دیا کئی مرتبہ وہ شخص مجیز لمبی تھی آیا اور گیا جو ہے اور اس رسول اللہ اس سے گنا ہو ہی جاتا ہے توبہ کرنے کے باوجود اور پھر نظارہ ہوتی میں جو ہے توبہ کر لیتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے اور مٹا بھی دیا جاتا ہے تو ایک صحافی نے کیا رسول اللہ آپ ہی جب تک بھی گناہ کرے اور توبہ کر لے تو یہ جاتا ہے تو آپ نے کتنی اچھی بات فرمائی آپ نے فرمایا ان کہ نرما حل ہے اللہ تعالیٰ اگٹائیں گے نہیں جب تک تم نہیں اٹھانا تم توبہ کرتے کرتے اگتا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے اکٹھائیں گے لہٰذا جتنا جو زیادہ سر توبہ کرے گا وہ اللہ سے وہ اللہ سے تو نہیں ہوگا اور سچی توبہ تو یہ ہے ایک آدمی اللہ کی تنہائی ہے ایک آدمی اللہ کا تنہائی ہے اس کی استدار نہیں ہے روزانہ یاد کر لیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ یاد کر لیں مہینے میں مشتبہ یاد کر لیں لیکن تنہائی میں ضرور اللہ کی کو یاد کرے اور خاص ہاں طور پہ ہمارے نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ کہ تنہائی میں جب وہ اور اس کا اللہ یہ سوچے کہ اللہ نے اس کو صحت دی تندرستی دی دولت دی کسی ساری ضرورت اللہ نے اس کو جو ہے ادا کر دی اور ساری ضرورت اللہ نے اس کی پوری کر دی گھر بار ہے بیوی بچے بی اور جو ہے وہ بھی خوشحال ہیں کوئی کسی طرح کی بیماری نہیں ہے اللہ نے کتنی اچھی زندگی دی ہے امن و امان دیا ہے بین و ہے یہ ساری نعمتوں کو یاد کریں اور پھر اپنی کی کو یاد کریں کہ اللہ نے کس طرح زندگی دی, دی, دی, دی ہر وقت میں تیری نا کی ہے بس کس جو ہے مناجات کو اپنی زندگی کا جز بنائیے اس میں بڑی ہلاوت ہے اس میں بڑی چاشنی ہے اس میں بڑی مٹھاس ہے میں لاکھ آپ پاک کو کہوں کہ آم کھانے میں بڑا مزہ ہے لیکن آپ اس وقت سے صحیح آنے سکت نہیں تک کہ چیک نہیں لیں تو آپ اس گنا کو اللہ کے ساتھ محبت کو اللہ کے ساتھ تنہائی میں رونے کو بات جیسے کرتے نا اس طرح اللہ سے باتیں کیجیے کہ میرے اللہ تو, دیا, یا اللہ تو نے مجھے دیا اللہ نے کتنے بنا کیے یا اللہ نے یہ بھی کیا لیکن تو نے میری سستر خوشی بھی کی یا تو معاف کر دیا آج تک میں نئی زندگی اگر رونا نہیں آتا ہے آپ نسبت کی بس سمجھیے کہ رونا آ جائے گا رونا شاید نہ آئےا صاحب نہ تو شونے کیونے کی سورت بنائی ہے وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ روئیں گے اللہ کے سامنے ایک عزیب چاٹنی محسوس ہوگی اس کا ایمان تھی چاٹھی وہ چکے گی تو یہ نبی کو فرمائے گا دیکھو دوسری چیز تو یہ ہے کہ نیکی کے بعد برائی کے بعد کے بعد نیکی کر لیا جو اس کو مٹا دے گی اور تیسری اور آخری چیز جو جیت کا سکبلا ہے وہ خالی نہ دیکھو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش اس کا خلاصہ یہ ہوتی ہے بات بھی نہیں کروں گا آپ صلاح نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے المسلم من ملسان کون ہے اور کون او مسلمان ہے جس کے افراد اچھے ہیں وہ جس کی دبا سے بھی نہ کسی کو تکلیف پہنچے اور کسی کے ہاتھ بدھنا اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے کوشش یہ کیجئے کہ تکلیف سہ لے لیکن آپ سے کسی کو تکلیف آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ آسان نہیں یہ آسان نہیں ہے کیوں کہ نبوت کا نبوت کا اجلاس اور نبوت کا پیغام اور نبوت کی شان اپنے اندر پیدا کرنا آسان ہوئی نبوت کا انسان اور نبوت کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا آسان ہو ہے لیکن آپ ہمت کریں اور آپ کوشش کریں تو ہو سکتی ہے کوئی بحال بھی نہیں ہے تو کوشش یہی کریں کہ سہنے کی عادت داری ہے کی اور برداشت کرنے کی عادت داری ہے سن لیجیے جواب انتقام ہے کبھی گری سلاؤں میں انتقام نہیں کیا ہمیشہ معاف کیا ہے اپنے ہو پرائے ہو غریب کے ہو دور دو ہو ایسے ایسے دشمن جو آپ کی جان کے تھے جنہوں نے آپ آپ کو پانا <تصفح> کو, کو جنہوں نے ہر وہ پوری بار جو ہو سکتی ہے کسی کے لیے کہی جا سکتی ہے وہ سب کچھ کہا لیکن آپ نے مانا آپ لوگوں کو معاف کر تو اپنے اندر معافی کی آدت اپنے اندر معافی کی آخر جانے یہ آلہ اخلاق ہے یہ آلہ اخلاق ہے اسی کو نبی علی اسلام نے فرمایا الب ویو لگ دیکھو يلح و يلح و مومن کون ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ مومن کون ہے تو آپ نے فرمایا الب وی الب مومن وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں جگہ لوگوں کے دلوں میں جگہ وہی اور جو ہے اس کے دل میں لوگوں کی جگہ اس کے دل میں لوگوں کی جگہ اگر آپ سے لوگ نفرت کرتے ہیں اگر آپ کی جیسے کہ بڑا پھر سے زبان نہ جانے کیا معاملہ کر لیں گیا تھا پھر سے منہ سے جوابات نہیں چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو نہ پوری کر سکتے ہو لیکن آپ چہرے پر اس استرار میں سجا سکتے ہو آپ اچھی بات کر سکتے ہو اس کے دل کو اپنے اخلاق سے اپنی زبان سے اپنی گفتگو سے،, سے،, سے،, سے،, سے،, سے،, سے جیت سکتے ہو کسی کو مدد ہے اور, فرمایا من لا اور جو شخص لوگوں کی دلوں جگہ نہیں کرتا اور جگہ نہیں ملتی ہے تعلیم اللہ خانو تعالا خود کو رات کو جو کچھ کہا گیا ہے